الحدید صورت الحدید مدنی ہے اس میں انتیس آیتیں اور چار رکو ہیں نام آیت پچیس میں وہ سن شدید ومنافع للناس آیا ہے اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے زمانۂ نظول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے نقاش کا بھی یہی قول ہے امام احمد ترمزی نسئی اور بحقی نے شعب الایمان میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مصبحات یعنی الحدید الحشر الصف، الجمع اور التغابن پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے محدث البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمیزی میں اسے ذکر کیا ہے حافظ نے کثیر نے لکھا ہے کہ وہ آیت تین و اللّہ عالم و بکل شیئ علیم ہے